وذا الشروط بين الوعد عند عقد النكاح تواذين خات النكاح وقال عمر انما قاتل حقوق عند الشروط ما لا ثنا اغمى اذا تحقق حقوقه ما قيمه مواذين تحقق او تيقم حقوقه امال وقت الشروط الكري كم شرط يكود شروط موجود سو اذا ما شروط موجوده مقاصد الحقوق مواذين تيقم حقوقه کا ولد... خبر کہ کلا لو نبی سنت مولا داوا کر دا بول اپ مان کرونا دا رات نامن پر اب الراس پرشرا تو چیدی دا سی کلو ختم کو اڑے او کوئی کوئی نہ ہاصل دا چن دا مر اثر دا کھدسے فزتن وعدانی کلا چ کو سارا بدر قرار او کوئی ایک اور حال کہ میں اپنا لے کے میں اپنا تبیت تو نہیں کہ سنت تین وقت رہ جیو تھا واضح واضح سا کیا بنا رہی ہے باجو پھاپڑا غیرآورے کھانا نہیں کھانا رسول اللہ سے شروعیاں کو بھی میں شروع لیکن مگر اپ تو شروعیاں تو وہ بھی ہیں پھر علق کو شروع کی ایک انتہادات رہی ہیں ناموں کا حقو کرے صلی اللہ علیہ وسلم اب آنے کو شروع کی چادات عاد عالمی میں تحلیل میں بروز کہیں نے کم شرط سے اپذاری کہا کہ وہ درپیش وجداری ذم مقاضات ملا کر نہیں ماں شروع کی مذارات ہاں مدنی شروع تو مذارات مذاکرات متھا کیج کرے یا دادا نے ہمارے نہیں آیا دادا تکنا یا ہے میں بہاو شروع کر کے خبر <Sto sonic language> <S concept> <لازشن particularly> نہیں شروع نہیں لہذا تحریر العذون نہیں عاشن تج بعذون کی سینوی دا یہ اصطلاح اور ادا سنا کدہو ابو العاصف اور اعرابی بیان ذکر کی اور ادا سنا کدہو دنیا تے نہ جانے تے نہ جانے مجال نہ بدلیاں نہ بدلن متین میں کوئی جانے نام قرآن نے اور قرآن نے رجل من لا لا تا اس نے گلا ان سے گلا مطالبہ کرتا ہے اللہ بزرگا میں اتنا کتاب خبر خبر کی جوابلم یہ کا مطلب خالق اس مناظر ہوا بحس بحس دا نبو سبات تھی کہ میں نے دے فسادوں کے بغیر را مارا شروع کے مقابلے على ذا او طلبان في الشك ذلك ما باذ له اذا ذاك جائز المكاظه تعطوا جماع وافلا وما باذ له قبلوا ما حين بين عمر منين توي ما واخر وما باذ زين ذاك في التشويش وهذا ذهب الله من ايات جنات الجنه المجياله لي قال کہ ان اہل بیان نظام عالم ہرتے اوقات داشدگی ہوئی اور قاعدین وامخنت کلمہ ہرذئی سنوالا ہمارا لگا حالان خودا بار اور دین یہ ظاہر ہے ان اہل بیان نظام عالم ہرتے ہرتے حتى سے ولایت ذنشک ہے حا تھا ان بذاب التلاغ و فرق و حق ديشتي هي مصدر ہے اد شک مخلیق کے شکر و ذکر شی حاجکم مشور تن حال موصل دے تدریم داخل تے تبدیلی مل جائے ان بھارتی پانڈت علی کو یہاں تو طالب ابن خارج ذکر کر کے تدریم داخل اس سے بعد میں تو اور ادا ذر معاملات میں ور اور ادا تے سمجھ و تدن دے مثالیں انا دیوانہ علی قران اور سامان اي قام الرجل على ظنه لي وانا نجي قالت يا ديته ما ما اجتماع اجتماعته وقال انما ما ان هي وقال ادم وقال من هنا وقال الناس وخجل بدون كتابتنا ان نفس القول سرك يغري او شاهدت اكتب كتابك من كريشي اي حال <سؤال> من تجراح اگر کتابات زیاد مفید لئے لیکن نفسی اشتراب بالقول بدون کتابتنا بدون اشحادنا جائز ہے دی. واقع دیکھو کہ خضر السلام اور مسائل السلام خضر السلام خضر السلام دارا چھتیر صرف اشتراب بالقول کرے ہو خضر السلام سوئے ایلماس مجھب کے انشاء کرے ہو رہے ہیں اوہی صبر باہی کوم باہی کوم باہی کوم باہی اگر جماعت میں رہے ہیں لا توسان دیان چاہے صرف اقول کرے ہو رہے ہیں لیکل نے ماده کا ذکر جو تو بے بین تو 300 تک ان اخبار فرات برات الحاج صاحب شرط یہ کو تو جی نے پانی سے کوشش اور بعد بچاو رہا اندازہ قولا ذکر ہی کرے اشارہ ذکر دارو شتین کو ذکر اگر شذ وقت کوشش کرنے تو سال تک جی نے پانی سے کوشش تو کیا ولا نہیں لیکن دار صرف شتین تو قولا لا دنا ولا دنا لا مذافر ما جن انا مجرا لا ولا لا تجيني هر لا سيد معلومات جلوي بن قال دا دليل سلسله بريه وري دي كده انا غير مجراي ادي داد مالا صاحب وقال اما كاني تو يا بتان جاي مجراي قال انا لا قال انا عندنا بادغ لا دهن ابن عاده نبقي مكان قرا قالوا يا سلام قالوا مذاره مالک <سراز> <محنم>